انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں اب غلفے میں نمبر پانچ کہ دشمن کا غلبہ یہی سب سے بڑی بنیاد ہے اور وجہ امت کی ذلت کے دشمن کا غلبہ ہے آج دشمن کا طاقت دشمن کا اصلہ امریکہ کے پاس بڑا اصلہ ہے اور اس کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آج امت مت اس لیے ذلیل ہے کہ آج اگر امت کے پاس بھی اتنا بڑا اسلح ہوتا تو شاید امریکہ اسے ضرورت نہ کرتا یہ ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ذلت روز کی وجہ یہ ہے یعنی مختلف گروہ مختلف لوگ ہیں جو جن جی کی مختلف غلط فہمی ہیں میری گزارش یہ ہے دشمن کا غلبہ بھی ایک وجہ ہے وجوہات میں سے لیکن بنیادی وجہ ہے میرے بھی ہم بات ادھر کی ہے بات میں آگے کوئی بڑھا ہمارے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ جڑ کیا ہے تشخیص کریں نا مسئلے کی تشخیص کریں گے تو علاج کریں گے نا اچھا بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو کہ دشمن کا غلبہ ہے دشمن کا غلبہ تو نبی کریم علیہ وسلم زمانہ بھی رہا جب زیادہ طاقت تھی کس طرح کی طاقت دیکھیں ایک ہزار سال پہلے سولہ تھی نبی کریم علیہ وسلم سے پہلے ایک ہزار سال سے آ رہے تھے وہ اور قیصر چھ سو سال پہلے سے آ رہے تھے لیکن جب نبی کریم صاحب وسلم آئے سن پندرہ ہجری نے دونوں کو وہ جڑنا تھا پندرہ ہجری نے پندرہ جی میں دونوں ٹوٹ گئی ایک ہزار سال سے پہلے آ رہی تھی وہ ٹوٹا کسرا اور جو کیسر ہے وہ چھ سو سال پہلے سے آ رہے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے غلبہ کے پاس بھی تھا ان سے زیادہ فروں کے پاس غلبہ تھا ایک فوج اللہ تعالی نے بھیجی پانی وہ جو اس کے نیچے بھیجتی تھی نہریں اس میں غرب ہوا نمو کہتا تھا میں بڑا ہوں میں رب ہوں میں سورج میں زندگی, زندگی موت دیتا ہوں سورج مغرب سے تنا نکال سکا پھر وہ آپ کو رب سمجھتا تھا ایک مچھر سے مر گیا تو دشمن کا اصل دشمن کی طاقت بنیادی وجہ نہیں ایک وجوہات وجہ میں سے اور اس کی دریل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان تصبر وطد تک و لہ یب حکم کئی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی مکاریاں تمہیں کوئی ذر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے دشمن کی مکاریاں چالاکیاں دشمن کے حملے دشمن کی طاقت تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گی بشرط یہ کہ صبر و تقویٰ ہو اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے صبر و تقویٰ اور دونوں کی بنیاد توحید ہے صبر بغیر توحید کو کچھ نہیں اور تقوہ کیسے بنیادی توحید ہے ایمان ہے تو صبر اور ایمان سے تمہاری کامیابی ہے اگرچہ غلب ان کا کیوں نہ ہو اگرچہ طاقت ان کے پاس کیوں نہ ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن جب صبر نہیں ہے اکیلا تقوی ہے تو کچھ نہیں کرتے جلد بازی ہے جلد بازی کیا ہوگی نقصان ہی ہوگا اور اگر تقوی نہیں صرف صبر ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں دونوں ہو صبر بھی اور تقوی بھی ہو یہ دو بنیاد جب تک آپ کے پاس ہیں تو دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگرچہ ظاہر ہے اس کے پاس کیوں نہ ہو تو دشمن کا غلبہ یہ بنیادی وجہ نہیں ہے دشمن کی طاقت بنیادی وجہ نہیں ہے اگر دشمن کی طاقت وجہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے صبر تقوی کا حکم نہ دیتے بلکہ توڑنے کا حکم دیتے وہ توڑو وہ تمہاری جدت کی وجہ ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ ان تصور وہ صبر کرو تقوی اختیار کرو ان کی چلا کے ان کے ہیلے ان کی طاقت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی